جو اللہ کی یاد کرت ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروت پر لیٹے اور اسمانوں ہے اور زمے کی پیدائش میں غور کرتے ہیں کہ رب ہمارے تو نہیں یہ بیکار نہ بنا پاکی ہے تجھے تو ہمیں دو کے عذاب سے بچائی لے